السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبط للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن الله لا إله للا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيغ عنها إلا إذا كان من الحالكين سلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته يلا يؤمدين أما بعد عن سعيد بن يزيد العظدي أن رجلا قال يا رسول الله أوسني فقال أوسيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح أكرده الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان والتبران في المعجب الكبير وسا علم علام رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فصل وسلطِ حیا معزد ناظرین و سامعین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں ہر بدھ کو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں آج میں نے آپ کی جس وصیت کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور وہ وصیت ہے شرم و حیا کی آئیے پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر اپنی اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں سعید بن یزید الازدی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی یا ایک شخص مانوی کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے بعض الفاظ کے اندر آیا ہوا ہے کہ خود انہوں نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ سعید بن یزید الازدی صحابی ہیں گھرچہ ان کی صحبت کے بارے میں علماء کے ہاں کچھ اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہیں لیکن انہوں نے اگر وہ تابعی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے یا ایک شخص نے لا کے سر سے کہا تو صحابی کا نہ جاننا حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ صحابی کی جہالت یا صحابی کا نہ جاننا کہ کون سے صحابی یہاں مراد ہیں اس سے حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ تمام صحابہ عدول ہیں سب کے سب شقاء ہیں عادل ہیں اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ ابن عمر ہیں اور بعض حدیثوں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ خود انہوں نے کہا کہ مجھے وصیت کیجئے بار کہا کہ وصیت کیجیے تمہارے ابن نے کیا فرمایا اسی کان تستم اللہ اضاء وجل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کرو کما تستمین رجم الصعل جیسا کہ تم ایک نیک انسان سے ایک نیک آدمی سے شرم شرمہیا کرتے ہو یہ حدیث صحیح ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تسیف فرمائی یہ سلسلہ سیاح کے اندر یہ بڑی اہم وصیت ہے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ فاسق سے فاسق انسان بھی جو نیک لوگ ہیں اہل صلاح ہیں متقی دیندار پرہیزگار ہیں عمر میں بڑے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے فاسق سے فاسق انسان بھی کوئی قبیح یا غلط کام کرتے ہوئے شرماتا ہے کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے تو اللہ رب العالمین تو اپنے مخلوقات اور تمام بندوں کے اعمال پر مطلع ہے اور دیکھنے والا ہے کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے اوجر نہیں ہو سکتا لہذا اگر انسان حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے شرم کرے حیا کرے تو وہ تمام معاصی سے تمام نافرمانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے گا اور اس طریقے سے وہ نیک اعمال کرے گا تو یہ بڑی عظیم وسیعت اور نصیحت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انسانیت کے لیے ہر شخص کے لیے ہر مسلمان کے لیے کہ اللہ ہر سے شرم و حیا کرے جیسا کہ اسے شرم و حیا کرنے کا حق ہے حیا کیا ہے حیا ایسی صفت کا نام ہے ایسی عظیم خصلت کا نام ہے جو انسان کو برے اعمال سے قبی اعمال سے بچاتی ہے اور نیک اعمال پر ابھارتی ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے پر ابھارتی ہے رغبت دلاتی ہے اور ہر شر سے اور ہر برے کام سے بچاتی ہے یہ حیا ہے حیا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحائی بھی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ کریم یاست ہی اللہ رب العالمین شرم و حیا کرتا ہے بزرگ ہے کریم ہے عنایتیں کرنے والا ہے جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ ابراہین اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے تو اللہ ابراہین بھی حیا کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے بندوں میں انبیاء کرام حیا دار تھے حیا کے پیکر تھے تمام انبیاء کرام سب کے اندر یہ خصلت پائی جاتی تھی حتیٰ کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں شرم کرتے ہیں جیسا کہ حدیثوں کے درمیان کیا گیا اور جو بھی نیک انسان ہوگا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا اس کے اندر یہ خصلت ضرور پائی جائے گی کیونکہ شرم و حیا یہ بہت اہم خصلت ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے اگر حیا چھن جائے تو ایمان چھن جانے کی علامت ہوتی ہے اور جب انسان کے پاس حیا نہیں رہتی ہے تو انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے حیا عورت کا زیور اور لباس ہے حیا عورت کو تحفظ اور امن فراہم کرتی ہے اور اس طریقے سے حیا ایک صحابیہ نے تکل، تکل، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے تکلیف تو برداشت کر لی لیکن حیا کا پردہ چاک ہونا نہ کیا اور اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارہ سنائی جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بن نبی رباس سے کہا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں انہوں نے کہا کہ ضرور دکھائیے تو وہ ایک عورت کے پاس گئے جو کالی کلوٹی تھی اور انہیں مرگی آتی تھی اور جب مرگی آتی تھی تو بے پردہ ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے سل کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ ہر میں مجھے اس مرض سے نجات دے دے تمہارے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتی ہو تو تم صبر کرو تمہاری یا تو میں تمہاری دعا کر دوں تو انہوں نے اور تم صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی لیکن یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی آئے تو میں بے پرد نہ ہو جاؤں میرا سطر ڈھکا رہے ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا کی اور جب بھی انہیں مرغی آتی تھی تو کبھی وہ بے پردہ نہیں ہوئی اور سطر ان کا ڈھکا رہا تو انہوں نے تکلیف کو تو برداشت کر لیا لیکن حیا کا پردہ چاک نہیں کیا حیا گناہ کرنے سے حیا کے اندر کمی, جا, کمی آ جاتی ہے حیا کسی بھی چیز میں پائی جائے تو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور حیا انسان اور گناہوں کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے حیا یہ ہے کہ انسان اللہ رب الامین کا حق ادا کرے اور یہ حیا کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرے اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اس کی عبادت کرے اس کے ساتھ شرک نہ کرے اور یہ شعور رکھے کہ اللہ رب الامین ہمارے تمام اعمال پر مطلع ہے اور اللہ اربامین تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے لوگوں سے شرم و حیا اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا ذریعہ ہے جو لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا اور انسان کو اپنے دوستوں سے فرشتوں سے نیک لوگوں سے سب سے حیا کرنی چاہیے بلکہ انسان خود اپنی حیا کرے اور یہ بھی حیا کی ایک اعلی قسم ہے جو انسان خلوت میں اپنے آپ سے حیا نہیں کرتا بلکہ وہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معاشیت کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے اور لوگوں کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے لوگوں کی قدر کرتا ہے لوگوں کی عزت کرتا ہے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا لیکن خلوت میں وہ گناہ کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اسی طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کی بھی توہین کا مرتکب ہوتا ہے جو خلوت میں گناہ کرتا لیکن لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا گویا کی اس کی نظر میں لوگوں کی اہمیت زیادہ ہے لوگوں کی عظمت زیادہ ہے اور وہ لوگوں کو زیادہ اہم سمجھتا ہے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں یہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے اگر حیا انسان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق سے اگر حیا رکاوٹ بن جائے تو یہ حیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور یہ سستی اور کوتاہی ہے حقیقی معنوں میں شرم و حیا انسان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے نہیں منع کرتی ہے اور نہ ہی حقوق لباد ادا کرنے سے منع کرتی ہے اور جو لوگوں اور معاشرے کی وجہ سے شرک اور بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ بد دینی ہے کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے اور جو صرف لوگوں کے لیے نیکامال کرتے ہیں وہ حقیقت میں ریاکاری کرتے ہیں اور کیونکہ ریاکاری ہی یہی ہے انسان لوگوں کے لیے عمل کرے اور لوگوں سے اس کی تعریف چاہے اسی کو ریاکاری کہا جاتا ہے یا انسان کو با بناتی ہے عزت نفس کے تحفظ کی ترغیب دلاتی ہے اور اسی لیے باہیا اور جو عزت دار انسان ہوتا ہے وہ ضرورت کے باوجود بھی لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ نمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک دو لقمے دے دیے جائیں اور وہ چلتا بنے بلکہ مسکین وہ ہے جس کی آمدنی کم ہو اور وہ مانگنے سے حیا کرے یا لوگوں سے چمٹ کر کے سوال نہ کرے دینی مسائل میں انسان کو حیا نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسان کو کھل کر کے اللہ رب العالمین یعنی دین کے تعلق سے لوگوں سے سوال کرنا چاہیے تو شرم و یہ بہت بڑا قیمتی زیور ہے ایک انسان کا بھی اور ایک عورت کا بھی اور شرم و حیاء انسان کو توحید پر قائم رکھتی ہے اور سب سے بڑی شرم یہ ہے کہ انسان اللہ حبرامن کی توحید پر قائم رہے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے اس لیے حیا ایمان بھی ہے اور اگر حیا انسان سے نکل گئی تو گویا کہ ایمان کا ایک حصہ بھی اس کے دل سے نکل گیا اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرم و حیا یہ توحید ہے شرم و حیا سنت ہے شرم و حیا اخلاق ہے شرم و حیا قیمتی زیور ہے شرم و حیا جہاں بھی آتی ہے انسان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور جہاں سے شرم و حیا نکل جاتی ہے اس عمل کو بیکار بنا دیتی ہے تو شرم و حیا بڑی عظیم وسیعت ہے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم خصلت ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا وہ بدعات اور خرافات نہیں کرے گا جو آج لوگوں کی شرم و حیا میں معاشرے کا خیال رکھتے ہوئے بدعت کے ارتقاب کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں یا رسم و رواج کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے یا لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگوں کے تانوں کو سننے کے لیے اگر وہ بدعات کا شرک کا رسم و رواج کا ارتکاب کرتے ہیں تو سچے معنوں میں یہ بد دینی ہے وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی شرمیاں نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے منہ دکھائیں گے جو اللہ کی سنتوں کو اللہ کی سنتوں کی پامالی کرتے ہیں اللہ کے نبی کی سنتوں کی پامالی کرتے ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے اس لیے سب سے بڑی شرمحیا توحید ہے کہ انسان توحید پر قائم رہے شرک سے محفوظ رہے نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو بد سے اجتناب کرے یہی سب سے بڑی شرم و حیا ہے اور شرم و حیا کی سب سے اونچی مثال اور سب سے اونچا درجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا لے اور توحید پر قائم رہے بد سے بچا لے سنت پر قائم رہے یہی سب سے بڑی شرم و حیا ہے اگر انسان نے یہ سمجھ لیا تو میرے بھائی وہ کامیاب ہو گیا اس لیے شرمحیا کی جو وصیت ہے بڑی عظیم وسیعت اور نصیحت ہے آئیے کچھ کے تعلق سے حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ان نام کناس ون کلام لم العلا عظالم تست فسم یہ عیسی بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں نے سابقہ نبوتوں میں سے جو کلام پائی جو کلام انہیں ملا ہے جو بات انہیں ملی وہ ہے کہ جب تم شرم نہ کرو جب تم سے شرم و حیاء ختم ہو جائے فسن عما سے تو تم جو چاہو کرو انسان سے اگر شرم و حیاء نکل جائے تو انسان جانور بن جاتا ہے اور برائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اسے کوئی شرم و حیات نہیں ہوتی اور بڑے بڑے گناہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے اس لیے شرم و حیاء بڑا قیمتی زیور ہے حیا کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا ہر شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے حیا کو رکھا ہے اور ہر نبی نے ہر نبی کو یہ خسرت دے کر کے اللہ حربامی نے بھیجا ہے اور یہ چیز ایسی ہے شرم و حیا کہ کسی بھی شریعت سے منسوخ نہیں ہوئی بلکہ ہر نبی نے اپنی امت کو شرم و حیا کی دعوت دی ہے شرم و حیا کی تلقین کی ہے کیونکہ مکارم اخلاق میں سے ہے اور ہمارے نبی فرماتے ہیں لے اتم نیما مکارم میری بے ست اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکاری میں اخلاق کی لوگوں کو کی لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں نیک اخلاق کی طرف لوگوں کو بلاؤں تو نیک اخلاق میں سے اچھی خسرتوں میں سے اچھی عادتوں میں سے مکاری اخلاق میں سے شرم ویا بھی ہے شرمحیا انسان کے اندر دینداری پیدا کرتی ہے اور بے حیائی سے بری چیزوں سے برے کاموں سے شرم ہوا انسان کو روکتی ہے اور سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ اللہ رب العامن کی توحید ہے اور سب سے بڑی جو برائی اور خامی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقت میں جو انسان شرم و حیا کرتا ہے وہ کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا وہ کبھی توحید کا دامن ایمان کا دامن نہیں چھوڑ سکتا کبھی سنت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا جو حقیقی معنوں میں اللہ ہر برامن کا کی شرم حیا کرتا ہے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرم یہ بہترین اخلاق میں سے ہے عظیم اخلاق میں سے اور اونچے اخلاق میں سے ہے اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اور یہ سب سے زیادہ نفع بخشیزوں میں سے ہے بلکہ ایک انسانیت ہے اور اس طریقے سے جس کے اندر حیا نہ ہو گویا کہ اس کے اندر انسانیت باقی نہیں رہ جاتی وہ صرف گوشت کا اور خون کا اور ظاہری شکل و صورت کا پتلا بن کر کے رہ جاتا ہے اور وہ گویا کہ ان سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی خیر بھی باقی نہیں رہتا اس طریقے سے حیاء یا ایمان میں سے ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلمیا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ یا ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں اور سب سے اونچی شاخ کیا ہے لا اللہ کہنا ہے وہ ادنا ہے ماتت اللہ دان طریق اور سب سے کمتر جو شاخ ہے وہ تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا ہے وہ حیا و شوبۃم المان اور حیا کیا ہے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے آپ نے ایمان کی بہت ساری شاخیں نہیں بیان کی بلکہ صرف اور صرف حیا کی خسرت کو بیان کیا اور باقی ایمان کی شاخوں کو ہمارے نبی نے بیان نہیں کیا کیونکہ شرم و حیاء جو ایمان کی باقی شاخیں ہیں باقی خسرتیں ہیں ان کی طرف بلانے والی چیز ہے یہ اور جس کے اندر حیا پائی جائے یا حیاء یہ صفت پائی گئی گویا کہ اس کے اندر ایمان کی باقی تمام خسرتیں گویا کہ اس کے اندر پائی جائیں گی جس کے پاس شرم ہوتی ہے وہ دنیا آخرت کی رسوائی سے ڈرتا ہے اور وہ غلط کام نہیں کرتا خیر کے کام پہ توڑ لیتا ہے اللہ تعالی کی معاشیت سے بچتا ہے اور وہ نیک اعمال کرتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کو ایمان میں سے قرار دیا اور صرف اسی خسرت کو بیان کیا باقی اور خسرتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا اس طریقے شمر بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مانبین فرمایا کہ الحیاء اللہ, اللہ خیر کی حیا خیر لے کر کے آتی ہے حیا خیر لے کر کے آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جسے حیا دے دی گئی اسے گویا کہ خیر دے دیا گیا اور جس کے اندر حیا آ ہر طرح کی بری خسرتوں سے اور بری عادتوں سے اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا اس طریقے سے ضلع کی حدیث ہے کہ مانوی نے فرمایا ماں کال جہاں فوج آتی ہے بد, بد شرمی بے شرمی آتی ہے وہ اسے داغدار کر دیتی ہے اسے عید دار بنا دیتی ہے وہ ماکان فی فشین اللہ اور جس چیز کے اندر حیا آتی ہے وہ چیز حیا اسے خوبصورت بنا دیتی ہے یہ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے اور امام علماء رحمت اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے تو اسے حیا اور شرم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جہاں بھی یہ چیز آتی ہے اسے بہتر اور خوبصورت بنا دیتی ہے اس طریقے سے اللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ماں بین فرما استحم اللہ عقل حیا اللہ تعالی سے شرم کو جس طریقے سے شرم کرنے کا حق ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نالن الحمد للہ اللہ تعالی کی حمد ہے اس کا شکر ہے کہ ہم اللّہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتے ہیں تو ماں بن فرمایہ لئی سزالک یہ شرم و حیا نہیں ہے الا کن من اللہ حقل حیا لیکن حقیقی معنوں میں جو اللہ اربراہمین سے شرم و حیا ہے وہ یہ ہے انتہ فضرا وما وا کہ تم سر کی حفاظت کرو اور سر کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو یعنی اپنے سر کو شرک سے بچاؤ غیر اللہ کے سجدے سے بچاؤ اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھنے سے بچاؤ اور اس طریقے سے تکبر میں اپنے سر کو نہ اٹھاؤ ان تمام چیزوں سے اپنے سر کو بچاؤ اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں سر کو نہ استعمال کرو بلکہ اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاؤ غیر اللہ کا سجدہ نہ کرو اسی لیے بتایا گیا کہ شرم و حیا توحید ہے شرم و حیا ایمان ہے شرم و حیا انسان کو توحید کی دعوت دیتی ہے شرک سے بچاتی ہے کیونکہ حقیقی معوں میں شرم و حیا یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمائی نہ کرے شرک نہ کرے اور اللہ نے اسے جو چیزیں دی ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کے استعمال کرے اللہ تعالی کے بات و بندگی کے لیے استعمال کرے وہ ماں و جیسے انسان کی زبان ہے انسان کی آنکھ ہے اس کے کان ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی کے بات کے لئے استعمال کرے گیبت نہ کرے بری آ, بری چیزوں کو نہ دیکھے اور کانوں سے غلط چیزوں کا نہ سنیں اللہ تعالی کی اعداد کے اندر اس کو استعمال کرے اللہ کی بات کے لئے ان کو استعمال کرے تو میں نے بھی نے کی شرم یہ ہے کہ تم اپنے سر کو اور سر سے متصل جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی کی عبادت میں لگا کر کے رکھو یہ اصل شرمحیا ہے اللہ رب العالمین کی پھر عماربی نے فرمایا وہ تحفظ البت نہ وما و وما اور اپنے پیٹ کو اور پیٹ سے جو بھی متصل چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو کی حفاظت کرو یعنی اپنے پیٹ میں حرام چیز نہ ڈالو حرام خوری نہ کرو مال حلال اور استعمال کرو اور حلال کھاؤ حلال کھلاؤ اور حرام خوری سے بچو حرام کمانے سے بچو اور پیٹ کے اندر حرام چیز لے کر کے نہ جاؤ اور پیٹ سے جو بھی متصل ہے جیسے انسان کی شرمگاہ ہوتی ہے اس کے دونوں پاؤں ہوتے ہیں انسان کا دل ہوتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کی انسان حفاظت کرے شرمگاہ کے کی حفاظت کرے اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرے انسان اپنے دل کی حفاظت کرے دل میں کبھی نہ ہو حسد نہ ہو بغض نہ ہو عداوت نہ ہو کفر اور نفاق نہ ہو یہ تمام چیزوں سے انسان اپنے دل کی حفاظت کرے اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرے شرمگاہ کی حفاظت کرے انسان اور جہاں اللہ رب العامین نے اجازت دی ہے وہیں پر شرمگاہ کو کھولے اپنی بیوی سے کے سامنے اور اس طریقے سے اے اے اور دیگر جگہوں پر اس کو کھولنے سے انسان پرہیز کرے اپنے دونوں ہاتھوں سے ظلم نہ کرے دونوں پاؤں سے ظلم نہ کرے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے استعمال کرے یہ حقیقت میں اللہ اللہن کے ساتھ شرم کرنا ہے وہ تذدک کر اور موت کو یاد کرو اور جب تم سرگل جاؤ گے اس وقت کو یاد کرو اس مرحلے کو یاد کرو کیونکہ انسان جب موت کو یاد رکھے گا تو حقیقی مانوں پر دین پر کاربند رہے گا اور انسان ہمارے بھی نے فرمایا کہ اکثر من ذکر حادمل اذات لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو لہذا یہ انسان جب موت یاد کرتا ہے تو اللہ کے دین پر قائم رہتا ہے اور دنیا اس کے سامنے بے وقعت ہو جاتی ہے اور نیک کام کرتا ہے اور اس طریقے سے اے اے اللہ نے اسے جو کچھ بھی دیا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ رب الامن کے بعد کے لیے استعمال کرتا ہے پھر عمانبی نے فرمایا امن اراد الآخرا ترکہ زینت دنیا جو آخرت کو چاہتا ہے دنیاوی زینت کو چھوڑ دیتا ہے یا دنیا کی زینت کو آخرت کے لیے استعمال کرتا دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا کو دنیا عمل ہے آج عمل کا موقع ہے آج حساب نہیں لیا جائے گا جب کل حساب ہوگا انسان کو عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا اس لیے دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا پر دنیا کی زیب و زینت کو پر آخرت کی زیب و زینت کو آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دیتا ہے جو موت کو یاد کرتا جو حقیقت معنی تعالیٰ سے محیا کرتا فمن فمنفا اللہ جس نے تمام چیزیں کی فقر حض الحیا تو حقیقت میں اس نے اللہ ابرامن سے شرم و حیاء کیا امام علام رحمۃ اللہ علیہ نے سورن ترمدی کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے تو یہ حسن حدیث ہے اس طریقے سے اللہ کسور صلی اللہ وسلم کے دی ہے کہ بنے عمر رض فرماتے ہیں کہ اللہ کسور صلی اللّہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا اور وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں احتاب کر رہا تھا اسے ڈانٹ پلا رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ شرمیلے تھے تو ہمارے نبی نے فرمایا دہو فعن الحایا تم اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے اسے بخاری کروایت ہے اس لیے جو اتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا زیادہ وہ حیا کرنے والا ہوگا انبیاء کرام سب سے زیادہ حیادار تھے حیا کے پیکر تھے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرنے والے تھے اور اس طریقے سے جو اتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر حیا ہوتی ہے سب سے زیادہ حیا انسان کو اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے کیونکہ انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مطلع نہ ہو اللہ برہمین کو پل پل کی خبر ہوتی ہے اور ہر چیز کے بارے میں اللہ برہمی حساب لینے والا ہے یہ شعور اگر ہمارے اندر آ جائے کہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اگر یہ شعور ہمارے اندر آ جائے میرے بھائی یہی توحید ہے یہی فکر آخرت ہے اور یہی بڑی نیکیوں میں سے ہے اگر انسان کے اندر شعور آ جائے تو انسان اپنے آپ کو برائی سے بچا لیتا ہے نیکی پر قائم رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کو حاضر ہونا ہے سب کو حساب دینا ہے تو یہ شرم و حیاء بڑی عظیم خصلت ہے بڑی عظیم عادت ہے ایمان میں سے ہے اور جسے آدمی کے اندر شرم و حیا آ گئی وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے شرم و حیاء کے تقاضوں کو پورا کیا جس نے شرم و حیاء کے تقاضوں کو پورا کیا دنیا میں بھی رسوائی سے بچا آخرت کے اندر بھی رسوائی سے بچے گا تو ہمارے بھی وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جیسے تم نے ایک انسان سے شرم حیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ زیادہ شرم حیا کرو کیونکہ انسان کچھ نہیں کر سکتا انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے لیکن اللہ بلامین اگر برا انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا اس لیے انسان کو اللہ بلامین سے ہمیشہ شرم حیا کرنا چاہیے اور اللہ حربلین کی نگاہوں کے سامنے انسان کوئی غلط کام نہ کرے جیسے انسان بڑے انسان کا ادب کرتا ہے شرم و حیاء کرتا ہے اس کے سامنے برا کام کرتے ہوئے بچتا ہے کہ ہماری رسوائی ہوگی اور اس طریقے سے ہماری خجالت ہوگی اور دنیا کے اندر ہماری رسوائی ہوگی تو وہی چیز انسان اللہ کے بارے میں سوچے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری رسوائی ہوگی ہم کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہوں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان اللہ رب العامن کے سامنے کھڑا ہوگا اس کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ بڑی عظیم نصیحت تھی وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمحیا کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب علامین ہمیں اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر حقیقی ایمانوں میں شرم حیا پیدا کرے اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے ہر شر سے ہر برائی سے محفوظ رکھے ہر معاشیت سے محفوظ رقامین و جداک ملّہ خیر و صلی البین محمد ولا علیہ و صاحب عین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ